جیل تو نہیں بکار جیل تو را را. جیل دے پیشی آنا شرےت آن بیم شرط رج نئی این سوراس رضد پادا دردی مکسارا پادال کردے عبد البارک پہلو سڑے شرمی اور رب اور ابو اوارات اسی حدثنا معاذ بن عبد الله حدثنا نظرم بن سهيل حدثنا هرماز بن میں قرض او قرض نہ لگے نبی رسے وچ پرنی دی وا ادے کو چکارتے پرنی دی کچھ بھی سا ادخ سر در جو معلوم مدار حاجج یا ما سی پتابانی نہ ماروکیارسی نہ مقصدات اللہ ابو دبو خدام کی جد جدارے دہاغر ہے سرکار جی ناری جد عام یا کو احمد کے نبی نبی یا جواب جب بے ددی بات نہ دکھوسوں خل کو آئی جی دے دو دشار من کے شرط رات نئی جخلادی اسلام نو روپ اسلام نو روزا ہوا مجھے رات لگ شرکے نا سلا سلام مل <سؤال> سو نو باز رات کے سلام پیری شیو خیری چتبری بدائی ان پیش چیتا الم قلب پر برستیے شرط رات کو ملکاتن تاس ہوئی لو فارن یرے سالم اپ ما بنیزما سبلا حساب کتاب کی پتہ سمانی سدا مشری به خر یرا نو نا فرید در فاردا کاوندی لم یکن معاملات وہ خطبدا لو